سورہ زمر آیت نمبر فورٹی ٹو اوا یتوفل انفسا اللہ تعالی جانوں کو قبض فرماتا ہے روحیں نکالتا ہے حین مئ ان کی موت کے وقت ولتی لم تمت اور وہ جانے وہ لوگ کہ جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا فی منا میہا ان کی روح قبض کی جاتی ہے ان کی نیند میں کہ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے اسی لیے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب سونے لگے تو یہ دعا پڑھیں اللہ بسمی کا امو اے پروردگار دیگار تیرے ہی نام پر میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں یہ لفظی معنی ہے اور مفہوم, مفہوم ہے میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوں الحمد للہ آشیا نما تنا و علئی نشور تمام خوبیاں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی یعنی نیند کے بعد جاگنا نصیب کیا تو نیند بھی ایک طرح سے موت ہے فیوم سے کلتی علیہ ہل پھر اللہ تعالی جنہیں نیند میں موت دیتا ہے اگر ان کا وقت پورا ہو چکا ہے ان پر قزا آ چکی ہے تو وہ موت برقرار رکھتا ہے پھر وہ نیند سے بیدار نہیں ہوتے سونے والے کو چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے سوئے ہو سکتا ہے اس کی آنکھ ہی نہ کھلے وہ یور سیر اور دوسرے لوگ جن کی موت کا بھی وقت نہیں آیا ان کو زندگی دوبارہ لوٹا دیتا ہے علا اجلم مسمہ ایک مقررہ وقت تک وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے اور پھر یہ موت کا شکار ہوتے ہیں ان کا رونا بے شک ان باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے امت ہزم اندون شفا کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارش کرنے والے بنا لیے یعنی اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہماری سفارش کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی پوجا کرنا اللہ کے علاوہ جائز نہیں چاہے وہ سفارش کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو ہم نہ فرشتوں کو خدا سمجھ سکتے ہیں نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو دوسری بات سفارش کرنے اور شفات کرنے کا اختیار اللہ نے بتوں کو نہیں دیا یہ تو بے جان پتھر ہیں یہ لوگوں کی اختراع ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قل اے محبو آپ فرمائیے اولا نو لا وَلَا يَعْقِلُونَ. کیا یہ لکون کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو اور سمجھ بھی نہ رکھتے ہو پھر بھی تم انہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا سمجھو گے قُل اے محبوب آپ فرمائیے لاہ شفاط جمیان تمام شفاعتیں اللہ ہی کے پاس ہیں یعنی جسے چاہے گا اسے سفارشی بنائے گا شفی بنائے گا شفاعت کرنے کا اختیار دے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیار نہیں دیا اور جسے اختیار دیا اسے بھی ہم خدا نہیں سمجھ سکتے وہ اللہ کے مقبول بننے ہیں اور وہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں نے ان اللہ کے نیک بندوں کی قدر کو نہ جانا تو کل بروز قیامت جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت اللہ تبارہ کا تعالی ان نیک بندوں کے مقام و مرتبے کو دکھائے گا تاکہ جو دنیا میں نہ مانتے تھے وہ قیامت میں مان جائیں کہ حقیقی طور پر عزت والے تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی آج شفاعت چل رہی ہے جن کی سفارش قبول کی جا رہی ہے لہو ملک سماواتی ول اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے تم الے ہی پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو اللہ کی محبت سے دور ہے ان میں ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں گناہوں میں بڑی لذت آتی ہے گناہوں میں پوری پوری رات گزر جائے نئے پرواہ نہیں ہوتی اور جب اللہ کی عبادت کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تین منٹ کا قیام بھی بھاری ہوتا ہے پانچ منٹ کی نماز بھی بھاری ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی خیر یہاں تو مشرقین کا ذکر ہے لیکن مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہوں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں جب بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس میں تو ایسی لذت ملنی چاہیے کہ بندہ یہ خیال کرے کہ اگر میرے دنیاوی مشاغل نہ ہوتے تو میں مزید اپنی عبادت کو لمبا کرتا یعنی اس کا دل اللہ کے ذکر سے نہ بھرے وہ ایزا دلہ وَحْدَهُ ہو اور جب اللہ کی یاد کی جائے اکیلے یعنی بتوں کا ذکر نہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا خدا ہے وہ اکیلا معبود ہے عشم عزت قلوب الدین لا مینا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں تنگ ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر سن نہیں سکتے گھبراہٹ انہیں محسوس ہوتی ہے وہ ادا اور جب روک رل مندونی ہی اور جب بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ شرونا تو اس وقت وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ مشرقین کا ذکر ہے کہ مشرقین اللہ کے ذکر سے پریشان ہوتے ہیں اور بتوں کے ذکر سے انہیں لذت ملتی ہے میں بزال مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب دین کی باتیں ہوں تو لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے جب اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت اور اس کی شان کی باتیں ہوں تو دوستوں میں بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کیا یار مولوں جیسی تم ہر وقت باتیں کرتے ہو اور جب گناہوں کی باتیں ہوں نوودب اللہ میں ظالق فلموں ڈراموں کی باتیں ہوں تو بڑی لذتیں لے لے کے وہ سنتے ہیں ان کا دل بیمار ہے جس کے دل میں اللہ سے محبت ہو دین کی باتیں سن کر اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن خوش ہوتا ہے قل اے محبوب فرمائیے اللہم اے اللہ فاتغ السماوات والارض اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے عالم الغیب و اے پوشیدہ اور ظاہری تمام چیزوں کو حقیقی طور پر جاننے والے انتم بئ نہ تو فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان فی ماں کانو فی ہی ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس آیت میں ایک نظریہ دیا گیا ہم دلائل پیش کرتے ہیں پھر بھی کوئی الجھنا چاہتا ہے تو اس سے کہیں کل بروز قیامت اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے پھر دوسرے پر کوشش کی جائے یہ آیت کریمہ کے نمبر آپ ذہن میں نوٹ کر لیں سورہ زمر آیت نمبر 46 سکس حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ابن مسبب فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کو پڑھ کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول فرمائے گا قُلِ اللَّهُمَّ فَاتِغَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ اَنْتَ تَحْقُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اے پروردگار آج تک ہم نے جتنی دلی جائے استمنائیں دعائیں اور عرضیں کی ہیں آئندہ کریں گے ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول و منظور فرماؤ وَلَوْا نَّا لل لدین و لموم محفل اور جمیان اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا گناہ کیے کفر شرک اختیار کیا اگر ان کے لیے ساری زمین کی دولت ہو محفل اور دی جمیان جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب انہی کا ہو وہ مس اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی ان کا ہو ایسا اور بھی ان کے پاس ہو یعنی ساری دنیا کی دولت سے دگنی دولت ان کے پاس ہو تو آج تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی لیکن جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے لف تد بھی ضرور اگر اتنی دولت ہوتی تو سب عذاب سے جان چھڑانے کے لیے وہ دے دیتے فدیے میں پیش کرتے من سوء العذاب یوم القیامتی قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہو جاتے تو وہ عذاب دیکھ کر تو یہ کریں گے کاش دنیا کے اندر ہی وہ تھوڑی سی قربانی دے کر اللہ کو راضی کر لیں اس وقت تو وہ تمنا کریں گے ان کے پاس نہ کچھ ہوگا اگر ہو تب بھی پیش کریں تو قبول نہ کیا جائے گا بدا الحم من اللہ معل یقون یا تسیبونا ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کے بارے میں وہ گمان بھی نہ کیا کرتے تھے جن باتوں کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے جن عذابات کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے وہ عذاب ان کے لیے ہوگا وہ بدال سی آت اور جو انہوں نے گناہ کیے وہ گنا ان کے لیے ظاہر ہوں گے انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمارے گنا کل بروز قیامت اس طرح ظاہر ہوں گے اور چونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہیں ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے اسپیتال بنائے ہیں ہم نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے لیکن یہ ساری نیکیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ایمان پر خاتمہ ہو تو کل بروز قیامت وہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ان کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے وَحَاقَ بِهِ جن باتوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا فعیدا مسل انسان دَعَانَا انسان کی کیفیات مختلف ہیں انسان کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے لیکن دینی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غم کے اندر وہ کفریات بگتا ہے ناشکری کرتا ہے شکوہ شکایات کرتا ہے اور خوشی کے اندر وہ اللہ کو بھول کر گناہ کرتا ہے یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ پریشان اور ناکام رہتا ہے فیدہ مسل انسان درندانہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہمیں یاد کرتا ہے ہم سے دعائیں کرتا ہے سوما ادا حل نہ منا پھر جب ہم ہماری طرف سے اسے نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ پرانے وقت کو بھول جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ مشکل میں میں نے اللہ کو یاد کیا تھا وہ گناہ کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میری معلومات تھی اور میں نے ایسی ٹیکنیک استعمال کی اپنی صلاحیتیں بروں کار لایا وہ اپنی معلومات اور نالج جو کاروباری معاملات میں ہے اگر وہ کاروباری مصیبت سے نکلتا ہے تو اسے یہ سمجھتا ہے اور زبان سے یہ کہتا ہے اس کا انداز یہ بتاتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری معلومات اور میری ٹیکنیک اور میری مہارت نے مجھے اس مشکل سے باہر نکالا ہے انما وہ کہتا ہے یہ سب مجھے اس وجہ سے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے اور میری معلومات اور میری نالج کی وجہ سے مجھے ملا ہے خود مشکل سے میں نکلا ہوں اس کی زبان پر بڑائی اور فخر کے کلمات ہوتے ہیں بل نہیں بلکہ یہ بات نہیں ہے ہی تن یہ ہی آزمائش ہے اللہ تعالی کسی سے مال لے کر آزماتا ہے کسی سے سہد لے کر آزماتا ہے کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے اور کسی کو دے کر آزماتا ہے لا لیکن ان میں سے اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں ہے قبل ہند بے شک یہ باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہیں فماں اونا ماں ما نو یک تو جو کچھ وہ کماتے تھے اس مال نے انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچایا یہ مال انہیں کچھ کام نہ آیا سیا ماں کا سبو جو کچھ انہوں نے گنا کیے ان گناہوں کی نحوستوں نے انہیں پکڑ لیا ودین اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں میں سے ظلم کیا ان موجودہ لوگوں میں سے جو ظالم ہیں گناہ ہیں سیوسیب سیئات سئی آت ماں کا سبو قریب ان کے برے کاموں کی نحوست ان پر پہنچے گی جیسی کرنی ویسی بھرنی ان کے ساتھ بھی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وما ہوم بھی اور وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عام طور پر لوگ روزی کے معاملات میں بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو یہ جب انسان کا بن جاتا ہے تو ہر چیز کو وہ بزنس کے پوائنٹ سے دیکھتا ہے اگر آپ کو فارے مکہ کے ایمان نہ لانے کو اگر غور کریں تو جہاں یہ بات تھی کہ زدی تھے تعصب تھا لیکن ایک لوجک مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ اصل ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی وہ ان کی بزنس کا مسئلہ تھا معاش کا مسئلہ تھا کیونکہ یہ قوم کے سردار تھے اور لوگ ان کے پاس آتے اور بیت اللہ کی حکومت ان کے پاس تھی تو قربانیاں پھر لوگوں کا آنا جانا تو اصل ان کا جو مقصد تھا کہ وہ جب ملک کے سردار ہیں تو سارا مال ہمارے پاس آتا ہے اگر حضور کو مان لیتے ہیں تو ہماری سرداری خطرے میں ہے یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کو ولید بن مغیرہ نے ایک دن کہا میں اور تو ہم دونوں تنہائی میں ہیں آج مجھے سچی بات بتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں ابو جہل نے کہا کسی کو بتانا نہیں سچی بات یہ ہے کہ یہ سچے نبی ہے میرا دل اس بات کو تسلیم کرتا ہے تو کہا کہ پھر چلیں ہم دونوں ایمان لے آتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو, تو تو ہمارا سردار ہے اور تجھے تو ہم بہت عقلمند سمجھتے ہیں جب تو حضور کو ماننے کو تیار ہے تو پھر تو ایمان لے آنا چاہیے ابو جین نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی ہمارا مالی نقصان ہے اصل جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے اسی طرح جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناوں میں غالباً ستر فیصد گنا جو ہے وہ دنیا کی دولت کی وجہ سے ہے بیس فیصد تیس فیصد وہ گنا انسان جو ہے لذت کے لیے کرتا ہے مثلاً اس وقت جو بے گیائی عام کی جا رہی ہے اور جو شراب خانے کھولنے کے لیے وہ راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی وجہ بزنس پوائنٹ آف ویو ہے یہ ٹی وی چینل ایسی ایڈورٹائز اور وہ بےغیائی والی چیزیں کیوں دکھاتے ہیں کیونکہ یہ دکھانے پر ان کو مال بہت ملتا ہے اسی طرح حکومتیں شراب خانے کیوں بناتی ہیں کہ لوگ شراب خانوں میں آ کر وہ ٹیکس بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور اپنی دولت کو برباد بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان جتنا پیے وہ کم ہے تو دنیا کی دولت کے خاطر وہ آخرت کو تباہ کر رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں اخبارات میں جو اشتہارات آتے ہیں یا سائن بورڈوں پر جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد بزنس پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگ جب ایسی گندی تصویر کو غور سے دیکھیں گے تو سائٹ میں ہمارا اعلان بھی پڑ لیں گے بے حیائی کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے وہ مال دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی ہے اللہ تعالیٰ ایسے گندے مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے تو فرما دنیا کی دولت کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے اللہ چاہے تو روزی بند کر دے اور چاہے تو روزی دے دے اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو تو جو روزی لکھی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی اس میں ایک پائی کی کمی نہیں ہوگی امام غزالی علیہ راما فرماتے ہیں جو مال لکھ دیا گیا وہ جب تک مل نہ جائے اس سے پہلے موت نہیں آئے گی اور جو نہیں لکھا گیا چاہے وہ کتنے ہی حرام ذرائع اختیار کر لے بال فرض اس نے ایک کروڑ روپے کما لیے اور اس کے نصیب میں یہ کروڑ روپے نہیں لکھے تو دو کروڑ کا اسے نقصان ہو جانا ہے ایک کروڑ کا نقصان ہو جانا ہے مقدمہ بازیوں میں بیماریوں میں پریشانیوں میں ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ حرام ذرائع اختیار کرتے تھے وہ کہتے ہیں میرے بچے اکثر بیمار رہتے الحمد جب سے میں نے حرام کاموں کو چھوڑا ہے اللہ تبارک بطالہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور گھریلو پریشانیاں دور ہو گئیں تو حرام مال پھر ایسی چیزوں میں نکل جاتا ہے اولم یعلمو ان اللہ الرزق کیا وہ جانتے نہیں بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ فرمائے اور جس کے لیے چاہے تنگ فرما دے ان یا تل قومی مینونا بے شک ان تمام باتوں میں ضرور اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو ایمان لاتی ہے